آگے سورت صف ہے جی ربط سورج صف پہلی صورت میں ترک اور موالات بالخوف پار کا بیان تھا اس صورت میں بطور ترقی مقاتلہ بالخار کا بیان ہے خلاصہ ترغیب الت دو دل نقلیہ برائے تاکید اللہ جہاد آخر میں تجارت آخرت میں اس کا انجام اس صورت میں خطاب ثلاثہ بھی ہیں مومنین کے لیے دیکھو جی میرے عزیز میں نے عرض کیا تھا نا ایک صورت میں سباہ آئے گا یا یو سب ہو دوسری میں نہیں آئے گا دیکھو اس میں نہیں تھا یا پھر ادھر کیا آ گیا ایک تصویر ہے عظمت خدا دیکھ تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں زمین میں اور وہ غالب ہیں حکمت والے ہیں یا یو اللہ دذین آ خطاب اول برائے مومنین بطور تمبیر خطاب اول پر مومنین بطور تمبی خطابات سلا ہے نا بھائی مومنین کہتے تھے مکہ کے پاک کے اندر تو کوئی صورت نازل ہو جس میں کس کا ذکر ہو کتاب کا ہم لڑے اللہ نے پرمب لڑائی کا حکم نہیں ہے لیکن جب مدین پاک کے اندر لڑائی کا حکم آیا جہاد کا تو بعض جو عام لوگ تھے نا عام مومن طبی طور پہ آدمی پہ بوجھ پڑتا ہے اتار نہیں کر سکتا تو کچھ نہ کچھ ان پہ کیا پڑھنے لگا بوجھ پڑھنے لگا ذرا غم زدہ ہونے لگے تو اللہ تعالی نے برنگیختہ کیا ان کو ایمان والے کیوں کہتے ہو تو وہ چیز جو نہیں کرتے تم پہلے تمہارا خود مطالبہ تھا کابرہ متن بڑی ناراضگی ہے نزدیک اللہ کی یہ کہ یہ بات یہ انتقل جو ہے یہ فعل ہے کابورہ کا تو تمیز ہے نا بڑی ناراضگی ہے نزدیک اللہ کے یہ بات کہ کہو تم وہ چیز جو نہ کرو ان اللہ یحب اللہ ترغیب بے شک اللہ محبت رکھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں صف بنا کے کاننا بنیان بنیاد ایسی صف بناتے ہیں گویا کہ وہ دیوار ہے مضبوط اثر مرسوس ہے رس سے رس کہتے ہیں کلی کو جیسے آج کا تم تعمیر کرتے ہو نا جی اس کے اندر کون سی کس چیز کی ڈھلائی کرتے ہو تعمیر میں سیمنٹ کی نا آ مضبوط ہو جاتی ہے پہلے زمانے میں بات جو بادشاہ تھے وہ کلی کی ڈھلائی کرتے تھے کلی نہیں پگھلاتے یہ بڑی مضبوط ہوتی ہے ہتھیاروں کے اندار ان چیزوں کے اندر کلی کی ڈھلائی کی جاتی ہے یہ سیسا پیلئی دیوار اس کو کہتے ہیں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 دوسرا یہ کہ وہ کرتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کے آ یہ دو چیزیں ہیں نا تو لہذا دو قصے سے بیان کیے گئے ایک قصے کا تعلق ایزا سے ہے ایک قصے کا کیسے تقزیب کے تاکہ کتاب کے دونوں سبوں کے ساتھ ایک قصے سے متعلق ہو جائیں دلیل نقلی متعلق و اضا اور جب کہا منہ علیہ السلام نے اپنی قوم کا ہے میری قوم کیوں ایزا دیتے ہو مجھ کو تو مو علیہ السلام کی ایزا آ چکی ہے نا کئی دفعہ حالانکہ تحقیق مان عزیزہ حالانکہ تائید جانتے ہو تو میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف فلما زاہو انجام اسیان. انہوں نے بے فرمانی کی موسیٰ علیہ السلام کی تو انجام اسیان پر جب ٹیڑھے رہے نا تو اللہ نے ٹیڑھا کر دیا ان کے دلوں کو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 اب دوسری دلیل نقلی متعلق ب تقزیر کیونکہ یہی دونوں سبب ہوتے ہیں کس کے کتاب تھے اور جب کا عیسیٰ بن مریم نے اے بنی اسرائی بے شک میں رسول ہوں اللہ کا طرف تمہارے مصدقان فریزن بارے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے ہے یعنی تورا و مبشران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 لیکن بعد جب آ محمد کریم ان کے پاس دلائل واضح لے کے تو کہنے لگے حاضہ سیر مبین یہ تو کہہ جی جادوگر ہے کہ نیچے لکھ لو جہاد کی پہلی وجہ ہم نے جو جہاد کیا کافروں کے ساتھ اس لیے بھی کیا کہ انہوں نے ہمارے نبی کی تقزیب کی اور کیا کر دیا گستاخی کی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 اور اس کا آنا ضروری ہے فار کا سمجھے فار عبرانی ابرانی لفظ ہے اس کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے احمد ہوتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے لکھنا ہے تو لکھ لو انجیل یوہنا انجیل یوہنا باب نمبر چودہ بشارت متعلق پار تفسیر تفصیر حقانی کے اندر اس کی پوری تشریح ہے انجیل یو باب نمبر چودہ بشارت مطالق پار کلی آگے جی و من اضلاع جہاد کی دوسری وجہ وہ ہے افطرا اللہ جہاد کی پہلی وجہ ہے مخالفت رسول اور جہاد کی دوسری وجہ کیا ہے افطرا اللہ اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو باندھتے اللہ کے اوپر جھوٹ واہ ہوا یودھا شر کرتا ہے نا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 اگر کے مکرو سمجھتا فا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازان سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا ارسل رسول سبب اتمام نور اے نب اللہ متیم و نور رہی اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رکھیں گے سبب اتمام میں نور کس کے ذریعے نور کو مکمل کریں گے حضور کے ذریعے سبب اتمام نور وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کے قرآن اور دین سچا دے کے ریوز راہو حکمت ارساد تاکہ غالب کرے اس کو تمام دینوں پہ دین اسلام کو سب دینوں پہ غالب کرے اگر کہ سمجھے مشرے اس بات کو یا نرو پہلا خطاب کس کو تھا جی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 تین اب تینوں چیزیں دیکھو تو مینو نب اللہ رسول یہ کیا ہے جی کہ راس المال تفسیر تجارت اور یہ ہے راس المال وقت جا ہے جو نفی اللہ یہ کیا ہے محنت راس المال ایمان ہے اور محنت کیا ہے جی جہاد اور دوسرے مال سالحات یہ محنت لکھ دو اور جہاد کرو اللہ کے راہ میں اپنے مال و جانوں کے ساتھ یہ بہتر ہے واسطے تمہارے گا تم جانتے ہو اب باقی کا بیچا جی راسل مال آ محنت آ گیا نا تو سمرا لکھ لو یا پھر لقم جنوب یہ سمرا ہے یہ سمرا اخروی نفع بخشے گا واسطے تمہارے گناہ تمہارے اور داخل کرے گا تم کچھ تجری جنتا تنہا تو مسا کے نقیبا مکانات ہوں گے عمدہ کی جنات ہمیشہ کی بحشتوں کے اندر یہی کامیابی ہے بڑی و اخرا تھی بونحا اخرا کے نیچے لکھ لو و یو تم نے اخرا تمہارے گناہ بخشے گا جنت میں داخل کرے گا وم نی متن اخرا دے گا تم کو نعمت اور جس کو تم پسند کرتے ہو یہ سمرا دنیا بھی ہے تو کیا ہے جی امداد ہوگی اللہ کی طرف سے اور پتہ کری اور خوشخبری دے دو مومنین کو ان تمام کامیابیوں کی خوشخبری دے دو سمجھے جی کیا یا ائی اللہ زین آپ یہ خطاب کتنے جی تیسرا خطاب سالس برائے ترغیب نصرت دین کتاب سالس برائے ترغیب نصرت دین آئی ایمان والے ہو جاؤ تم انشاء اللہ اللہ کے دین کے مددگار جیسا کہ فرمایا تھا عیسہ بن مریم نے ہواریوں کو کون ہے مددگار میرا درا حال کے میں جانے والا ہوں طرف اللہ کے کہا ہواریوں نے کہ ہواریوں کی تحقیق پڑھ چکے ہو نا تحقیق یہ تھی کوئی شہزادے تھے ہم ہیں انشاء اللہ فام طای فتم عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا گیا آسمان پہ پھر ان کے حوالی نے کی تبلیغ غور کرو ہوار نے کا دی تبلیغ کی بہت سے لوگ عیسائی بنے ایمان لائے اور بہت سے لوگ کیا کافر رہے لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسائیوں کو یہوجوں کے اوپر حلبہ دیا اب تاریخ کے اندر دیکھو نا عیسائی ہر دور کے اندر یہود غالب رہے یا نہ رہے غلبہ ملتا رہتے پس ایمان لایا خواریوں کی تبلیغ کے بعد ایک گروہ بنی اسرائیل سے اور قف گریائے ایک نے لیکن امداد کی ہم نے مومنین کی مومن سے مراد کون ہے وہ یہ عیساء السلام ہے اوپر ان کے دشمنوں کے پاس بہت ظاہری و غالب ہو گئے